کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ یہودی لوگ جو طرح طرح کی سازشیں بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف پر بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں تو آپ اس وقت ان کی طرف دھیان نہ دیجئے آپ فی الحال اپنے کام میں لگے رہیے فی الحال ان کے ساتھ جنگ یا لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہے اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں یا لڑائی کریں یا ان کو اس قسم کی سازشوں کی سزا اس دنیا میں دیں اس کا موقع کبھی آگے آنے والا ہے اسی لیے فرمایا تھا حتائی اللہ ہب عمری کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے ہے تو اب اللہ سبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اب تم اپنے کام میں لگے رہو جو کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے زندگی میں اختیار کرو اور فی الحال ان یہودیوں سے تعارف چھوڑ دو چنانچہ آگے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور جو آیتیں آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ وبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں اور دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ جھوٹی قسم کی آرزوں میں مبتلا ہے اس کی وجہ سے یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا چنانچہ اگلی آیات اسی کا بیان ہے بار تعالیٰ فرماتے ہیں روز بلّہ من شیقان بسم اللہ نرحیم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 بَلٰمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يوم فی ما كانوا فيه يختلفون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے بے جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا یہ محض ان کی آرزویں ہیں آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ کیوں نہیں جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرقین جن کے پاس کوئی علم ہی سرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں چنانچہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک وطالیہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فی الحال یہودیوں سے لڑائی وغیرہ کا خیال دل سے نکال کر اپنے کام میں لگیں اور ان کام میں سب سے پہلے اقیم الصلاح کا ذکر فرمایا اور پھر آت الزکا یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یہ جملہ عقیم الصلاح اور اسی طرح آت الزکا یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے اور اس میں مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے بلکہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کیونکہ یہ جملہ پہلی بار آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے آغاز میں ضرور اس کا ذکر آیا تھا یقین اصلاح کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں لیکن ایک حکم کے طور پر وہ عقیم الصلاح جو بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے یہ اس کا پہلا موقع ہے لہذا تھوڑی سی اس کی تفسیر سمجھ لینا مناسب ہے پران کریم نے جہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو بلکہ ہر جگہ عقیم الصلاح کا احساس فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہے نماز قائم کرو بلکہ اگر عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اقیمو یا امر کا سیگا ہے اور اقامت سے نکلا ہے اقامت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو کسی چیز کو قائم کرنا یعنی اس کو مستقل بنانا جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے دیوار قائم کر دی دیوار کھڑی کر دی یعنی اس کو مستقل طور پر تعمیر کر دیا تو اقامت کے معنی مستقل طور پر کسی چیز کو کھڑا کرنے کے بھی آتے ہیں اور اقامت کے معنی کسی چیز کو سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہے اور آدمی اس کو سیدھا کر دے تو اس کو بھی اقامت عربی زبان میں کہا جاتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے اقامت کو جو استعمال فرمایا ہے اس میں دونوں قسم کے مفہوم شامل ہیں ایک طرف یہ مفہوم شامل ہے کہ نماز کو قائم کرو یعنی اس کو مستقل پابندی کے ساتھ ادا کرو گنڈے دار نماز کا حکم نہیں ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی بلکہ اقامت کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو مستقل طور پر قائم کرو اور ایک اس کا ایک اپنی زندگی کے اندر ایک مستقل معمول بناؤ اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو کیونکہ مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں تنہا جو نماز پڑھی جاتی ہے مردوں کی طرف سے وہ نماز کامل نہیں ہوتی ناقص ہوتی ہے لہذا نماز قائم کرنے کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو جماعت کا اہتمام کرو تو اقامت کے پہلے معنی کے لحاظ سے اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں ایک نماز کی پابندی اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو آدمی نماز کا اہتمام کرے اور دوسرے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انفرادی طور پر بلا عذر نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا بلکہ جب بھی نماز آدمی ادا کرے تو کوشش اس بات کی کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو اور دوسرے معنی اس کے ہے سیدھا کرنا جس کے معنی یہ کہ نماز جب پڑھو تو اس کے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے تقاضوں کو پورا کرو جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ نے پڑھ کر یہ فرمایا کہ سلو رہی تمونی وسلی آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جس طرح پڑھی ہے کہ جس طرح آپ نے قیام فرمایا اس طرح قیام کرو جس طرح آپ نے رکو فرمایا اس طرح رکو کرو جس طرح سجدہ فرمایا اس طرح سجدہ کرو جس طرح آپ نماز میں بیٹھے اس طرح بیٹھو تو نماز کی جو ظاہری حیات ہے اور اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو سیدھا کرو سیدھا کرنے کا معنی یہ کہ اس کو ٹھیک ٹھیک آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرو جلدی جلدی اس طرح پڑھ لینا جیسے کوئی سر سے فریضہ ٹالا جاتا ہے کہ آدمی نے ذرا سی دیر بس سر جھکایا اور پھر کھڑا ہو گیا یہ نماز کو سیدھا کرنا نہیں ہے اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ سلیف ان قلم تو سلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے سجدہ پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا رکو صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ تم نے پڑھی نہیں تو سیدھی نہیں ہوئی وہ نماز تو سیدھا کرنے میں ایک تو ظاہری حیات کو درست کرنا کہ وہ سنت کے مطابق ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس کو سیکھے سنت کی طریقے سے نماز پڑھنے کا جو تفصیلی بیان ہے اس کو کسی مستند کتاب میں دیکھ کر اس کو سمجھے اور اپنے عمل میں اس کو لے کر آئے اور اسی کا ایک حصہ یہ کہ باطنی اعتبار سے بھی وہ نماز درست ہونی چاہیے یعنی حتی امکان اس میں دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کی مندی مقد ہو خوشبو ہو یہ اس کا باطنی حسن ہے نماز کا تو نماز کو سیدھا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا جو باطنی رخ ہے وہ درست ہو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو غیر اختیاری طور پر جو خیالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن اپنی طرف سے انسان یہ کوشش کرے کہ اس کا دھیان نماز کے افعال کی طرف اور نماز کے اندر جو الفاظ وہ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے اگر فرض کرو کسی وہ خیالات بھٹک جائیں تو پھر لوٹ کر آ جائیں یہ بھی اقامت سلاحت کے اندر داخل ہے تو اقامت سلاد کے اندر یہ بات بھی داخل ہوئی کہ پابندی کی جائے اوقات صحیح وقت پر نماز پڑھی جائے اور یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو خوشبو کے ساتھ دھیان کے ساتھ ادا کیا جائے اس لیے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بجائے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ عقیل دوسرا جملہ ہے وہ آت الز یعنی زکوات ادا کرو یہاں پر بھی زکوات کو ادا کرنا قلب استعمال فرمایا ہے مطلب یہ کہ جس طرح زکوات نکالنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ زکوات کسی کو دے رہے ہوں تو اس بات کا اطمینان کریں کہ واقعتا یہ اس زکات کا مستحق ہے اور یہ صحیح جگہ پر پہنچ رہی ہے تو زکوات کے ادا کرنے کا بھی حکم اس طرح دیا گیا ہے بہرحال ان دونوں جملوں سے یہاں پر مقصود یہ ہے کہ فی الحال تم اپنے کرنے کا کام کیا جاؤ اور وہ کام یہ ہے کہ اقامت سلاد کرو اور نماز زکوٰۃ ادا کرو اور یہ آپ پرانے کریم میں بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کسی دشمن کی کارروائیوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد بکثرت یہ جملہ آتا ہے کہ عقیم مصطلح کہ نماز قائم کرو اور بظاہر اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی دشمن ہیں جو دین کی وجہ سے تم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا اگر تم اپنے کرنے کا کام کیے جاؤ اور اللہ تعالی کی طرف توجہ کرو اور جب کوئی تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تر وجوہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھو اور نماز ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں انشاءاللہ اللہ اس مشکل سے نکال دیں گے اور دشمنوں کی ان سازشوں سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے تو اس یہاں پر بھی اللہ تبارک وطالیہ یہودیوں کی سازشوں کا اور ان کے پھیلائے ہوئے شبہات کا ذکر فرماتے ہوئے پرمانا ہے کہ اس وقت تو تم درگزر سے کام لو کوئی دنیاوی طور پہ ان کو سزا نہ دو لیکن نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تمہارا مضبوط ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور حتا یاتی اللہ عمر یعنی اللّہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر آئیں گے اور صورت میں تمہارے دشمنوں کو کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو مشکلات درپیش ہوں عمومی مشکلات اجتماعی مشکلات تو اس کا بہترین حل ایک یہ بھی ہے کہ بندے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں اور نمازوں کا اتمام کریں اس میں فرائض بھی داخل ہیں اور نفلی نمازیں بھی داخل ہیں جس میں نماز حاجت ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے دو رکھتے نماز حاجت کی نیت سے پڑھو اور پھر اللہ تعالی سے مانگو اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبیہ کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً آپ نماز پڑھتے تھے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ازا حقانہ از حزب امر کہ جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے تو یہ سبق بھی اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئے تو رجوع اللہ کا اعتمام کیا جائے اور نماز کا اس میں خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے اور پھر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم نماز تو ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں لیکن جہاد نہ کریں تو جہاد بھی تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے تو کیا جہاد کو چھوڑ کر محض اس نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی تو اس کا جواب اگلے جملے میں دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چونکہ ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ان یہودیوں کے خلاف لہذا یہ نہ سمجھو کہ جہاد کے بغیر جب تم نماز روزہ کرو گے یا زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یا اس کی رضا حاصل نہیں ہوگی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو قدم خیر تم اپنے فائدے کے لیے جو عمل بھی آگے بھیجو گے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا وہ عمل ذخیرہ ہوگا آخرت کے لیے تو تجدو ہو عند اللہ تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے وہاں جا کر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ نمازیں یہ روزے یہ زکوٰۃ یہ صدقات جو تم یہاں کر رہے ہو بظاہر کتنے ہی معمولی نظر آتے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو ان کا بہت بڑا عظیم ذخیرہ تمہیں ملے گا اور انَ اللہ وما تامل بصیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو لہذا کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو اور کسی بھی عمل کو یہ نہ سمجھو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے لہذا ہر عمل کا مناسب خراب اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گا